رسول اللہ بیک لیک نہ بیک رسول اللہ رسول صورت so, حال uh, الزهو عن في ما حصل منزه دل سے شریف نو منعقد کرنے والے دوست آداب کا شکریہ ادا کرنے اللہ تعالی اہادت مال بولتال فرماوے جنہوں نے اہتمام فرمایا رب العالمین کریم شان و کریمی در صدقہ سب دی حاضری قبول فرماوے راج نبی صلی اللہ کا لال ہے کا مبارک مہینہ ہے موضوع ظاہر بات ہے یہ سمنا سمکھنا ہی ہونی عنوان ہے میرا جی سجے دن دیا اور میں راج اولی آ چند گل میں راج سی دمبیا سل لال سلم کرج اور چاند میراج پہلا حصہ تشا ملک دے اندر مختلف اولا ماں مقرر سن چکے ہو گئے دوسرا نہیں ان شاء اللہ سم لال سلم مطابق متعلق میں جہیا کچھ اند گل کر جناب نے گوش گزار ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ ہو موزور عنوان مصروف ہون تو پہلا منظوم کلام پرسو چوتھ اللہ تعالی دی تو لکھنا نصیب ہویا ہے جناب سماپت ہر بند جہا نا وہ ایک صحیح حقیقت کی رنگ اور رنگمائی حقیقت شہید راہ بری راہنمائی رہ ہو رہی میں سمجھاو در پید نہیں جاگا اندر اشارات ایسے ہو کہ ماہ ما من فای ما ماہ آلے من آلے ماں فورے ما, ما من من. <سلام> <سلام> سمجھ گیا تو سمجھ گیا جان گیا جان گیا مارو میارو گیا اشارے زبردست ہونے اور ہر بند نو سن کے دل تصدیق کرے گا کہ یار گل تھی جس مان ہے پیچید کا کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ لگو ہر سیک بھی کرے رب کے آگے مل کے فقان بھی جو آنسو نہیں ہے جو آنسو نہیں ہے تو رولے زبانی آلو جی سنو آلو کو اگر سمجھ آئے تو پڑیا جی یہ ہوئی مسرا سنو آلو کو فصل فصل لبل فصل مسل ہے فصل جدائی وصل ملاپ لیکن میں نے ضرورت شیری کی وجہ سے فتح دے دی زبر دے دی نقل والے لے آئے اقل چل بسے نقلی رہ گئے غیر قوموں کی نقل اتارنے والے نقل والے آئے اقل چل بسے فصل والے آئے بسل چل بسے ارے گلستان ہی ہے جو گلستان نہیں ہے تو کیا باغبانی سنو آلو گو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 خرچا نچی نہ, نہ پرچا نی نچا نی تھ تھی کو چاہے ہر شی نہ پرچا ن پرچی نہ پرچا نفر جی فقتی کو چار ہے امداد ارشی الیکشن کی ہے یاروں بک بک پورا میں ایک بڑی فکری گل کی میں پہلو آک بیٹھا میں اشارے مارنے لی. لے سمجھے جانے والے باب آ جڑا سنیا بطور مشورہ بات کر رہا ہے جبر تو ایسی نہ لڑائی نہ جبر لگنے ایسا پی سال اس خدائی نی پڑے, آئے اور پڑے آئے کہ اللہ میں اقبال کو بعد کسی نے پڑھا ہوگا جن پڑھیا جو پڑھا ہے کوئی ایڈا پکا پڑھے جڑا فیصلہ دیا گے نا ادور دے پاک سرکار نہ نکلے وہ شیر بالکل بند برار کرے نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی فقط فقت کو چار ہے امداد الشی الکشن کی ہے یارو الکشن کی ہے یارو بک بک پرانی تو آئی کہاں ہے اگلی سنو نہ کوئی نہ تقریر کوئی نہ تدبیر کوئی نہ تقریر کوئی نہ تصنیف کوئی نہ تحریر کوئی ملے بس خدا آیا ملے بس خدا یا تیری مہربانی سنو یا کہاں خدا یا تو سنتا ہے سب کا بیان بھی یا تو سنتا ہے سب کا بیان بھی آیا دیکھتا ہے چھپا بھی آیا بھی تو سن لے ہماری تو سن لے ہماری یہ دردی کہانی آئی اور غور وی بھائی جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھیرا جھر دیکھتے ہے مگر شور ہر سو سویرا سویر مگر شور ہر سو سویرا سویرا پیدا کہیں نہیں ہوا ر ہر پاسے سویرے دعوا لیکن عجیب گل مرد جمنا ہی رہ کوئی ویکے گا شیر ربانی ایمان نال دسیا جائے ویکے گا چلو کی داسا والی ہجمری ہو گئے میری بولنگی ہو گئے سیدنا داؤد بندگی ہو گئے وہ چلو نہیں یار تو کلندر اقبال ہی تو لو جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں کو جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں کو نظرتا نہیں ہے کہیں بھی کسی کو نہ دل میں رہا ہے نہ دل میں رہا ہے نہ من سنو آ لو نئی ایک غفلت میں کیوں سو گئے ہو دشمن کے فتنوں میں کیوں کھو گئے ارے, ارے جہاں دشاندی سنو آ جہاں کو دکھا دو ارے جہاں کو دکھا دو کمال روحانی سنو آ ہمارا منشور اتنا اجشتی ہمارا منشور اتنا باقی سبھی کچھ سمجھو ہے فرنا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 to know oh, oh. ہوں موضوع کی طرف آنا سی میرا سید سمبیا اور میرا اولیاء او لیا جی میں نظم کا سرور لیا جی اس موضوع کا سرور ملے گا ان شاء اللہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو جائے آم سنیا سنا یا اللہ میرا مطلب ہے کتاب نہیں جڑی تقریر لکھی ہوئی ہوں حضور د جوڑے پاک باغ صدقہ ہر موضوع ایک دنیا کے اندر نیا موضوع کتابوں سے تحریر شدہ نہیں لیا جاتا یہ ایسے موضوعات ہیں کہ ان سے خود کتابیں تحریر ہوں نم کتاباں بڑھن پتہ لگے اسلام دا اور آل سندر دا دین اسلام مذہب آل سندر نہ اس کے سوا کچھ ہے نہ ہو سکتا ہے ایمان ایماندار عزیزم سید امبیا سم اللہ تعالی علیہ وسلم دا معراج شریف چار حصے یا چار مرحلے میں تقسیم ہوتا ہے پہلا مرحلہ مسجد حرام مکے شریف والی مسجد اس مسجد کے حرام سے مسجد اقصاد تک یہ مرحلے کا ذکر آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں شروع عام سن کے میں تلاوت کی تھی ہوں آئے پاک دوسرا مرحلہ وہاں سے سل کل تہ تھا و بیری کا درخت نام وہ دا بیری کا دا درخت کی نام اس مشارکت ہے حقیقت خدا جا سیب جنت سیب اتے کیلا جنت کیلا ات امرود جنت امرود نام مشارکت ہے حقیقت کے ہوئی ہے وہ تو پھر ہزور نے فرمایا نہ اکھ دیکھ نہ کن کی عجیب ہو سرا چل ملتا یہ تھلے آیا کا جو سلسلے اتے جانے جا کے رک جائے اس کا ذکر آیا سورہ نجم شریف سورہ نجم دیا پہلیا پہلیا اٹھارہ حضور دے میراج دے متعلق اتے آیا بل خت ر آہ نسل تنگ اخرا سمتا سونے نبی دو کور رب یا جبریل می اصلی شکل ویکیا کتنے سدرا تل المنتہا اللہ کو دیکھا یا جبریل کو اس دے درپئے ہونا مقصود نہیں مقصود ان کا المنتہا تل منتہا جنوب بھی ویکیا اللہ نے یہ دسیا ہے ویخیا کتنے سگرہا کے پاس یہ مطلب لکھ لیا اگلے مرحلے کا ذکر شریف آ گیا اٹھارہ آیا تو اس دکر پی ٹھیک تیسرا مرحلہ شریف اکلا فرشتے اللہ بھی بہج نافرا تو دی راتا جو تھلے ہونا ہوں اتو جو بہاج اطاف فرما نو لکھے نے کلما دیا آواز جیڑی ہوں نا سونے نبی ابھی پہنچ کے سنیا حدیث آیا ہے یہ نو کہ فل اقلام کا مرحلہ کلم آواز لکھنے وہ قلم ربانی نہیں شانہ شانہ ہر کوئی آخ آ شان شا ہر کوئی آکھے امیری آکھ شان کی کسی قلم ربانی یارو نور کو قلم مبارک لا جو لکھنے مرحلے ہو گئے چوتھا مرحلہ پہ جس میں مبارک کت جاند تہ چوتھے مرحلے کا رکر احادی سے مبارک چل پڑنے نہیں آیا مگر بڑے بڑے جلیل قدر محدسیم خالی صفیہ نہیں ذوق رکھنے والے شیخ سادی ورگی نہیں محدثین قصین نے بھی نیوی ذکر فرمایا ہے، اپنے کتاباں جسم سمیت اور وہابی حضرات جو ان بھی <تصفح> کئی موتبر کتاباں گلا لیکن ساڈے ایک بہت بڑے محدث محدس تین سو پانچ ہجری میں جن کی وفاد ہے۔ امام بخاری دل دمانے شافیوں کے بہت بڑے امام ہیں اخبارنا اخبار والے مسنت محدث ہیں ایک رسالہ مبارک عقیدہ آہل سنت دلتے انہا چیز دے کوڑے العشر ایک دا تی ہزار, ہزار بن دیا رسالہ مبارک شامل ہے لکھے مبن سوریج نے اقیدہ سنت جبات داخل کہ اہل سنت من دن من دن سونا نبی صلی اللہ وسلم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 جڑی فرمائی نے سنو کاؤلہ مذہب یہی ہے ہرش آدم دفتے آپ لیکن ہوں گل سمجھنا معراج ایک ہے سید صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے دوسرے نبیا کا معراج ہر نبی نو ہوا سرکار پاک کا میراج دا دوسرے نبیان دے میراج دا فرق دیکھو یار پہلے آسمان تر آدم علیہ السلام ملے نے دوسرے تے تیسا علیہ السلام ملے نے تیسرے چوتھے تے یوسف پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تک کی آخر میراج <سلام> نے جہان تے لیکن سد امبیا کا میراجتے ان نفیا دیراج کی فرق ہے سید دا مہراج ایک تئنی جسمانی آئنی جسمانی جس دا مطلب ہے آسال تو پہلو وفات تو پہلو جو حقیقی جسم مبارک ہے اسی دے وچ روح شریف ہے دے نار ہی عرش محلہ تک جانا او کہ عینی میرا عینی جسمانی دوسرے نبیا کا اچھے جانا وہ ہے مثالی مثالی جسم شریف مثالی عینی نہیں وفاد تو بعد جسم مثالی ہو عینی جسم نہیں تا کر کے سونے نبی نو ون سو وسال دے دے تو بعد لکھا دیکھتی ہے شکل تو ہر کوئی آبی پاک نو کہ شکل شریف دیکھ کے بزرگاں امام غزالی ورگا لکھیا ہے وہ ہے صورت یعنی روح شریف نو اللہ تعالی نے یہ شان بخشی ہے کہ جس سورت آنا چاہے وہ آ جسے زیارت کرا سرکار داؤد بندگی دی شکل چ کرا دیں کسی نو کرنا چاہ تو پاپ کی شکل چ کرا دیں کسی نو کرا چاہ تو وہ استاد دی شکل چ پیر مہر علی نو کرانا چاندے پیر سیال دی شکل چ کرا دے لیکن دل آخ گا کہ آئے نبی نے شکل صورت پاو کوئی خواب دے اندر دل آخ گا ہے سرکار ہی یہ ہی کیوں ہی جو این ہے تو مثالی شکل میں یعنی مثالی دا مطلب ہے مسالا لا ہا بادشاہ رنگ سبھی جا لو را ریلے امین حضرت عیسیٰ پاک نے امن جان دیکھو آئے کس جسم چائے تمسا لالا مثالی جسم جبریلا جسم نے ای جسم نبی پاک نے دو بارہ جبریلے امین اصلی جسم دو بار ایک بار آل کو سدر وہ تو پچا نہیں سکتے انہوں نے تو وی نہیں سکتا اصلی شکل اس لیے بے عیب بشر بے عیب انسان کی شکل میں حضرت جبریل امین آتے ہیں ہوں وہ صورت جبریلے امی جہی مقبصورت بنا کے اون جس شکل چھ کدی کلبی دی شکل چورابی دی شکل چنتے نے مثالی جسم روح جسل اللہ تعالی رکھد جیڈے اس وقت جسم ہے سمجھ آ رہی نکلی تو اینی جسم جڑے ہیں نا ایسا نبیا ناج نہیں ہوئی میں اندر سوال تیرا دین کی ہے رب کو دین کی ہے کینتا تھا بارے پچھلیاں چاہے ہوئے اسی ہوئیے قیامت تک دے اندر اے سوال صرف پاک محمد کریم دے بارے ہی ہوندا آیا ہے. کسے نبی بار سوال نہیں ہوئے پچھلیا کو بھی پوچھا جا سوچیا جاتا سی ہو سکنا جی تین سان علم ہوا پڑھ کے سن کے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 करके कबर जी पुछया गया सोहने नबी पेलो भी पूछा जाता सी सवाल और इथ ही पता लगा सोहना नबी कला तेरा साडा नबी नहीं पिछलियां का भी नबी ता करके कबर सवाल जवाब देना ही पा جو ہے سونا آہا. خیر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف چار حصیہ میں تقسیم ہوئی چار مرحلے میں تقسیم ہوئی لیکن ہوں وچلی گل چیری گور کرو خصوصیت کہ کر جسم شریف اینی عرش آزم تک گئے دوسرے نبیا نو مثالی یا روحانی یا روحانی کہ روح شریف پرشن مردی جاوے وہ نبیا دی اللہ تعالیٰ ان روحانی میں راج سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میرا آج شری پچلی گل کڈن لگا کی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میرا مبارک ضرور دی شان دے خصوصیت دے مگر ویلیا اللہ د فقیر لوگ فرما دے نے نبی سونے کا میرا آج اک امت نو سبق دے گیا ہے کی سبق دے گیا ہے؟ اے امتیو میں راہ بارہ نبی ہو جدو راہ بار کسی راہد اسی واسطے ٹردل نشان دے جا اسی راہ دے آیا جی وہ نبی سوڑا میراج کر کے دس گیا امتی امتیو کم ہمت نہ بنی میرے میرا آل سبق لوی मैं जो अर्श के जिसमाल पहुंच गया वे जिसमाल पहुंचना मेरी शान सी महरूम तू ना रवि मेरी ताबेदारी के अंदर मेरे पिछे जर पवेगा तेरी रूह तू मेरा आज नसीब हो जाना है तू जमीन ते होगा अगर मुहम्मद की ताबेदारी आ जाएगा तेरी रूह अर्शे आजम ते पच जाएगी نبی دا میرا سبق سبق پیادیندا ہے پر ہمتہ اے نبی دے خبردار اس دنیا دے اس دنیا جوگا نہ رہی ہمت کر جہان اور بھی پہنی خالی زمین واسطے تو نہیں بنیا اے اٹھلے جہاناں دے غور کرے تے او خدائی وی تیرے واسطے ہی بنی اے پھر ساڈا کلندر اقبال بولدا ہے سنا ذرا داوک نال بولو سبحان اللہ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 فرماتا ہے اقبال میں نو تے نبی دے میراج دے سبق ملے آئے امتیوں میں نو اے سبق ملے آئے او حضورت غلام کو میں ایک سبق ملے آئے اقبالا گڑا فرماتا ہے اے سبق ملے آئے خالی زمین نہیں آسمان تے اتلے جہان بھی نبی بھی امت بھی زدتے اندر پہنے جے ہمت والا شیر ربانی بھرگا ہوئے اللہ دیا بندیا سونے نبی میراج جسمانی ہے اللہ والے فکیران دا میراج نبی دیاشکا تابے دا, دا میراج روحانی ہوتا ہے کی مطلب جدو اپنی روح شریف نو دنیا تو کٹ لیندے نے اپنی روح شریف دے تصورات خیالات نفس کو روح نو جدا کر لے دینے، اپنی روح توجہ اتے کر دے نبی شریعت دینا روح نو روشن دے منور کر لیند نے ای میراج دا مطلب ہے اتنے جانا ایک موت ایک میراج فرشتہ جان قبض کرے مومنٹ لے جاوے اے موت اگر مومن ہمت کر کے اپنے نفس نو گیا مار لوے زمین تے بیٹھے اپنی روح نو اہچا دے ان بلیا کا میرا آج آخر یہ سدی کے ہویا ہے فاروق اے نوی ہویا ہے، غنی نوی ہویا ہے، مولا علی دے, دے مطابق ہمت دے مطابق قلندر اقبال ایک اور مقام کے فرما سنا فرماندہ اختر شام کیا ہے فلک سے آواز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 ہمت کے لیے ارشری ارے کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے میرا کلندر اقبال فرماندا شام نو مگر والے پاسو ایک سونا جہ ستارہ چڑھتا ہے بڑا ہی چمکیلا ہوں سارے تاریاں موٹا ستارا ہوں فرماندہ جد شام ہوں ستارا چڑھتا ہے آواز دولد آرف لوگ سنتے نے جنہ اللہ تعالی نے دل والی سما بخشی ہوا سماج بخشی سنتے آخر ہے ستارا کی آخر ہے؟, آن ہے دو گلا کرد ایک دے آخر ہے چلیا میرا آج کی رات نو آم نہ سمجھی پالی رات ہے پچھلی رات ہے خالی رات مگر اتنا عظمت والی ہے صبح دی روشنی تے نورے اینو سجدا کردا ہے تے دوسرا پیغام ہے دے دیے پائی کی کہ او ہمت والے عرش اچھا والا اونچا لگدا ہی پر جے ہمت والا بن جاویں گا نبی میرا رات دستی ہے پہلو جی ہمت والا بن جائے گا تو ایک قدم دا فاصلہ ہی ارش پہنچ جاوے گا اور دوسری سر کے اندر کلام پڑھنا وا اختر شام کیا ہے فلک سے آبار اختر شام اختراندر ستارے میں شام کی آتی ہے فلک سے آبار سجدہ کرتی ہے سہر جس کو وہ ہے آج کی رات یک کام ہے کام آخ میں نے قدم لوں ایک قدم کا ہے کون رہے یک کام ہے ہمت کے لیے کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے کی رات بن دی روح نکلی اتنے سونا اتنے گیا جسم کا میرا آج روح ہمت نال لے جاؤ اللہ والوں کا میرا آج ان نے موہ قبلان سب تزرگ فرماتے نے چلا روح ہاڑی نفس پارن وزنی ش نو نچ کے رکھ دی تے اس بھارے تو اس نو ہلے نڈ لے اتنے انج جی بجلی کی بھی رفتار پیشا رہ جاتی ہے تا کر کے عرش بھی پار کر جی ادر ویگ بزرگ لوگ فرما دے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے بچہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, ہے, اللہ اللہ پڑ ہے پڑ تو ہلن لگتا ہے خیر ہوتاب پڑھنے نہیں ہلتے قرآن پڑھدے تل سدی عبد الزیز دباغ اسے جمع مصر لکھتے نے فرما دے تب این پڑھنا لکھنے والا ہو رہے گل آپ فرمان کیلتا قرآن پڑھنے والا ہے روح آئیے نا اتوں جی قرآن پڑھ درآن بھی آیا اتوں روح روح کچیچیاں بتی مرنے اتنا وہاں اگر ندی سران پڑھے تو گھوڑا وجد جا رہا گھوڑے نو حال پو گھوڑے دی روح آ اللہ جا پلا بنیا علی دی روح جہی قرآن نچ سمائی کڑی قرآن دے رنگی چ رنگی گئی ہے سیر اگر گل صرف فرمایا جو دم غافل یارہ سو تم کا فری کا فر جو دم کا فری دم نو آخیا سا پیر باؤ فرما ہے جڑا سا مالک دی یاد تو بغیر نکل ہے یا جا آدھا سا کافر یہ نہیں آخیا بندہ کافر فتو نہ ٹھوک دیا نہ فرمایا جو دم غافل سو دم کافری سان مرشد سبق پڑھایا سخن پہ گئی کھل سنیا سخن وہ کھئی گیا کھل اکھیا مولا چولا لایا اپنے آپ ہی حوالے کر دیے جب اسرائیل نہیں لے گیا او نہیں جانا پیا او دا لی جانا ادا لا ہو جے اپنے آپ کر حوالے کر دیے تو میرا کی تھی جان ہو ربد کی جان اسا ایسا عشق کمایا مرن تھی تھے مری گ باہو باہو اے مرن تھی تھکے اسی مری بہو تام مت لبنو پایا قربان پیر دے شیر تو بعد پیر دی کتاب جو اے گل سنان لگا لگ الفقر شریف آپ دی کتاب ہاتھ اندر سامنے فارسی بھی یہ نال ترجما چھاپن والوں کو جیڑی غلطی بھی ہوئی وہی نال دساگا میرا توجہ نال بول سبحان اللہ قربان جاو پیر سرکار ایک بزرگ دی گل پہ لکھ لکھتے جنہ کا نام شریف جلال الدین تبریزی رضی تبرے دالا لو آپ کو بہادی زکری ملتانی سرکار دے بیلی نے ساتھی نے شہاب الدین سہوری سرکار دے خاص خاتم نے اونا تو بھی فیض پایا ہے سلسلہ سوہر وردی آدھا وڈیرہ تے ان فیض پایا ہے بغداد نے میں جا, جا خدمت کیتی ہے جلال الدین تبریزی نے شیخ شہاپ الدین سوہر دی خدمت کے میں کیتی ہے آپ دے آخری دن سن حضرت شہاپ الدین سوہر سرکار دے آخری دن کمزوری دے دن سن آپ حجن جانا سی کھانا بڑا خاص نازک تنابل فرما سن میں طبیعت مزاج سی سا کھانا کوئی بھی نہیں پیش کردہ حضرت جلال عنہ نے کی سوچیا فرمایا انکار نے مرشد کھانا منگے گا تازہ گرم طبیعت متب شریف کے مطابق ہن کی کرا ایک چلہ بنایا انگیٹھی अग वाली अपने सिर बेचा धरीए उसग धरीए हांडी सिर ते सिर थे चुला सिर ते अगो मुर्शिद हज न जा रहा वे पिछो बुरी ईद खिदमत करने वास्ते जा रहा वे मत मुर्शिद खा ताजा मंगे अपने सिर नई ला व پر اپنے مرشد دل نو توڑنا گوارا لئی اونے سفقیر نوے ایک شان کی پیلا بدی آپ دا بنگالے دے اندر دربار شریف خزینہ تو لصفے آخبار و لخیار وغیرہ بھی جو میں لکھی آئے قربان جوان ایک قاضی ہوئے نے بدایون کتاب جو بدوان لکھی آئے بدوان ہو سکنا پرانے دوانے دنائے ہوئے ورنہ لفظ صحیح بدائیون ہے قاضی بدایون میں قاضی سن نجم الدین انہا دا نام شریف سی سیدنا شیخ جلال الدین تبریزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار گزرینے قاضی نجم الدین نماز عدا فرما رہے سن آپ نال گزر دیاں فرما دینے قاضی صاحب کی پہ کر دینے لوگ یعرض کر دینے سونے آن نماز پہ پڑھ دینے آپ فرما نے اچھا نماز نے گل سوڑ لئی سن لی نماز تو فارغ ہو کے قبی خاطر لنجیتا دل جا پہنچے سرکار دے کوڑ حضور کی فرمایا جے میں مینو نماز نہیں ہوں دی ایسا نماز نہیں جان دے آ فرما دے نے ہاں ناراض نہ وہ نماز علماء اولاماد و نماز فکرات کی گرست علما دی نماز ہو رہے اللہ دے فقیران دی نماز ہو رہے دی نماز ہو رہے فکیر نماز ہو رہے ارد کردہ سونے نماز آپ فرما کی نماز او جا چبلا سیدا نہ ویک قبلا سدا نہ نماز نہیں پڑھتے پتا کبلا نہاری کردے جیت دل سوچ کے ٹھہر جائے اوتے نماز پالی فرمایا فکیر نماز او جانا چیر اللہ درس نو سامنے نہیں رکھ دے چیئر نماز نہیں پالتے جواب فرمان فارسی بارت پڑھ لگا فرمایا بس ہما کبلا نہ برابر نبی نماز نہ گزارم واگر کملا گائے شو در دل ترری پنن ہر طرف کے دل جا بے حد ہما سب نماز تو گزارن اما فقیر تا آ زبان کے ہر شراب برابر خود نبی پی نماز نہ گزارت فکیر ار نماز نہیں ادا کردہ جنا چرش نام دیکھتا قاضی صاحب حیران ہو گئے گھر واپس چلے گئے ستے نے ہوں فقیر دلیل پیا دے دلیل قاضی صاحب جا ستے نے خواب دے اندر بیخ دے ہی اللہ دا فقیر جلال تبرے ارشد مسلا سٹ کے نماز ادا کر رہا سی ہے بطلال اٹھے نے جاگے نے آپ کو حیران پریشان عجیب گل ہے فقیر ارشد مسلے سڈ کے نماز پیا پڑھ د جد آپ کول پہنچے نے خواب حال بیان نہیں کی تھی میں نے دالی جی کی پریشان ہوں دے جے جو ویکیا جے درمیشا کا فرمایا چھوٹا درجہ درمیشا کا اس تو بھی اتنے آیا لگے فرمایا ستر ہزار ستر ہزار مقام حال اس اللہ دا فقیر جد او ستر ہزار مقام طے کردہ وقتی نماز مقام والے بہت اچھے جی میں مقام اگچ ظاہر جا کرا کہ جناب سڑ جاؤ گے رہ نہیں سکو گے جناب کل پچنا نہیں بس یاری نور ہلاک شوی نور نہ اُنا اس مقام کا جناب جی درویش چو درویشان دری مقام خوش تھی افتاد دار مقام میرے سب ہر روز خمس سنو کا خدرا برابر ارش کی استاد آ میں پاسا عرش نماز میں قدارا بچوں آزان آباد میں آیا خدرہ در خانہ اے کعبہ میں بینن جدو اتھو واپس ہوں ہے اللہ جا فقیر اپنی روح آڑ اپنی روح شریف ہوتی واپس ہوں دی دیئے پھر کتھیں ہوں دے فرمایا پھر خانہ اے کعبہ جاؤں دے جدو خانہ اے کعبہ تو پھر واپس اپنے دھرول اپنے مقامہ لوٹ دے فرمایا اے مقام بن جان دا دا اپنیا 10 انگلاں دے وچ سارے جہان نوں ویکھدا اے بچاؤ اقیتا بچا جی وہ جن کو چاہو اگلے نو بخاش آ ورنہ کون کا اندازہ کر سکتا بندہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا اس کے ز راز نگاہ مر من سے بدل جاتی ہے تک دھیرے اگر وے ہو سجنا بات تین عجیب سمجھے عجیب نہ سمجھی روہ کا کلبا تن پہ ہو جائے <تصفح> تن نو بھی اگلے لطیف کر لیں جی الہ فکیر بابا ہزور بندگی سرکار جیڑی نے اندری امر شریف ارسایا بو گیا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 نہ کہا جائے عقیدہ رکھا جائے کہ وہ سائے سے پاک تھے مانگا جانا میں خان فرماتے ہیں مخصوص الباد ہوتے ہیں خیر علم لیکن اتنی گل سمجھ جواب سے آ کہ ادر وے خر سجڑا قربان جاؤں وہ تو دے بزرگ دے واقعے دے اللہ دلیا کا میرا درسیہ ہے چشتی کو روایت ایک روایت سنا دن اگرچہ ملک مرسل ہے مواش کے اندر قبول ہوتی ہے علماء نے قبول فرمائی اللہ سنو محت سے منعمیت کوریا امام بخاری نے زمانے کتاب, کتاب ایک رسالہ مبارکی دا دا. اس لکھ رہے نے لیا اہاد فلخلا وا واج سنا دے روایو بولو جوانا. سونا نبی سلالا سل فرمانو مرر تو لا تل اس مغج بن فی نور لرش فل تو منہالا مل قال لا قلت تو نبی لا رت مکریلا سونا نبی فرما میر ہے میرا رات میںخص نی عرش دے نور دے اندر لوک کے نور اندر لک بیٹھا ہے میں پوچھے نال فرشتے نو کونالا کن کیا فرشت ہے ارد کی نہیں کیا نبی اے? ارد کی نہیں. کونے? من ہو وے کون ارد کی راجو ایسا شخص مرتے خدا ہے جیدی دنیا کے اندر زبان مولا دی مصروف رہ سی دل مسجد اللہ درد لٹکیا سی भावे अपने घर जाता नमाज पढ़ के फिर भी दिल अल्लाह के घर नाल ही लगा सी خرج اندر نہیں سی لگتا بلپا سبب نہیں تاکہ میرے والے دے نو کوئی برا نہ بولے کوئی بھی دا کام نہیں قدی زندگی اگلا کہ اگر یار کٹے بوے نے جمن والوں کا آن یہ شرم نہیں آئی کی کیا سو ایجنی بھی قدی کوئی گل کام نہیں تین کردہ سبان سی دل اللہ دھر نہ لٹکیا رہ ماں باپ کی تعلیم کا ہمیشہ سبان بن کے رہا ہے فرمایا وہ اتنی ہے تینو اللہ تعالی نے ارش دور چھپایا ہوا ہے نقطہ یہ ہے دل کا مطلب ہے مخلوق تو لالت مک ہے. مخلوق تو بے نیاز ہو جائے مخلوق تو بے نیاز ہو جائے یہ استغنا کیشتنا اور اگر اینا ایک توجہ. اِن ایک بندگی چا ہو جاوے کہ رب پاک کو منائے دی, دی بندگی مصروف آخ سونا رب میں تینو کی آخا تین فلانی شاید دے میں ود دوست ہاں میں دشمن نفس دشمن نہ میں تیرے نالوں علم بہتا رکھنا نہ تیرے تیرا رکھنا لہذا میں تیری بندگی نہیں تو جو چاہ جو نہ چاہے نہ میں ہر در حالت تیری ہوں بھی سوال نہ کرے مخلوق تو بھی سوال نہ کرے ادھر بے نیاز ہو جائے ادھرو بندگی پورا ہو جاوے روح تراج کر لے پھر روتے لیکن عجیب کہ اس مقام نو حاصل ہے مقام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بندگی, بندگی بندگی کامل بندگی جبریل امیر آئے نے اب کی تی سونے آگے دشمر پہ سٹ د حکم ہو فرماو آپ فرما دے رہے مائ تیری طرف تو لول نہیں تو, آٹی لوڑ کوئی نہیں. مخلوق تو بے لیا وہ حل کردے سونے آ کے نہیں مینو اجازت دو میں تڈے رب نو دسا تیرے یار نو آپ سٹ دیں فرما دے ہسبی والی بل بہالی جدو جد جاندہ جو ہے آخر کہڑی جے یار ہوو گا تے آپ ہی بچا لو بس ادھر ادھر بندگی وکھائی جبریل تو بے نیازی وکھائی دتے آگے اقبال مسلمان وہ دور چ نہیں لب نا گا ڈس جی ز کو تحظی بے حضر کی تجلی میں ڈھونڈ ڈس چیز کو تحضی بے حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں اس دے راجے مسلمان یار ایس دور ایس دور دے بچ نا تو کی نان بے نیا یہ چیز ہے کہ پایا میں نے اسلام معراج مسلمانی مینو مسلمانی دا معراج اسے بے نیازی چ لکیا کسد جو نہیں فرمائی معلوم ہوا میرا سید لمبیا کا بھی ہے ہے ہے بھی ہے کیا ہے ہے اصل میں راج وہی ہے میراج دوسرے امبیا کا بھی ہے میرا اولیاء کا بھی ہے سے واسطے صوفیاء فرماتے جیڑا اللہ دا پیارا بلی ہوں وہ اپنی قومی سمجھو جی نبی امت چی نبی انہوں دے جی بندہ مٹ کے رو کی خدمت کرے اُنہ دے فنا ہوئے قدرت آسانی برکت رسیب کردہ جد آخری وقت آ فرشتے آدھے سامنے اللہ ایک بندہ ایک بندہ سامنے ویک نا باغ ہر فل ہر بوٹا سونا ہے سجا کلاؤ چہرے دے ہوتے فرحت اور خوشی دے دسار نمودار ہوتے ہوں اگر اگ تے چہرہ سونگ سوڑا پریشانی کے آسار ہوں ایزرگ فرما دیں جسے اللہ سونے دا مومن وصال کرتا ہے نا وفات دے سامنے جنت اور فرشتے سب سامنے آ جہاں منہ دو دل خوش دل دی خوشی چہرے تے نشانے مرد مومن پا تو گوئم چ مر گا یا تبسم پر لبے ہاسد ہاسدیا دلیا اس وقت دا میرا دنیا تر جانگ میرے خیال نے سوچ کے بیٹھا تھا میں یہ جی کچھ حاصل ہوا ہے تو نیک دعا یاد آ جاتی غلطی ہو اللہ پاک معاف کرے تو اس کوئی دعویٰ نہیں اگر صحیح ہوگئے تو قبول کر کے بخش دس آخر باز باز باز باز باز باز باز باز سلام سلام سلام مصطف ہدایت پہ اچھا بھائی اعلان شیر گڑ شہر دا انشاءاللہ بیان اتو ساد نے بلایا مستفا بلا شب اصر جیلا مصطفی جان رحم تیلا اور مجھ سے خدمت کے قدسی ضروری فرشتے بیٹھے مینو آ گنا مدردار تو پڑھ دیا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہزار مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا مجھ سے خدمت مجھ کے قد سی کے ہدا مستفے ہدایت پہ شاہ صاحب جملہ